بعد من اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے من الشیطان اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اشقات شریف کی حدیث ہے اور ترمزی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے حضرت جی دیکھ سکتے ہیں اب اپنے سب بن سعد حضرت صاحب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ہیں وقار کے انتظار، محلت جس میں جلد بازی نہ ہو جلد بازی ٹھیک ہے الانات کے معنی ہیں وقار کے گرد کے انتظار کے محلت کے بن اللہ واضح من ہوتا ہے اس کا معنی صحیح سے, سے الجلا العجلا لفظ ہو الجالا لفظ ہو العجل ہو یا العجل ہو ان تمام کے معنی ہوتے ہیں جلدی کرنا کیا معنی ہوتے ہیں جلدی کرنا العجلا العجالا العجل العجل ان تمام کے معنی ہوتے ہیں جلدی کرنا اور ایک, ایک ہوتا ہے آئین کے کچرے کا ساتھ نہیں اس کے معنی ہوتے ہیں بچڑے جیسے اسرائیل نے بچھڑے کو خدا بنا کیا تھا ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں علاجب. جی آگے ہے شیتان شیتان تو آپ لوگ ویسے جانتے ہیں لیکن شیتان اصل جو مادہ ہے شیتانا یش دونوں نسرۂ سے ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سرکش نا چاہے کوئی بھی ہو انسان ہو جن ہو جانور ہو اگر سرکش ہی اختیار کر لے نافرمانی پہ اتر آئے تو اسے کیا کہا جاتا ہے شیطان اس کی اچھا اب ترجمہ کیا بنے گا الانات من اللہ وجلت من الشیطان برد باری اللہ تبارک و وطالعہ کی طرف سے ہے من الشیطان اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے یہ تو ہو گیا ترجمہ حدیث کا مطلب کیا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام انسان کرے چاہے کسی بھی قسم کا کام ہو اسے چاہیے کہ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وقار کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ اس کام کو کرے سوچ سمجھ کر کرے اپنے ارد گرد بڑے لوگوں سے مشورہ کر کے کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے بھی مشورہ کر لے اللہ تبارک و تعالی سے کیسا مشورہ کرے گا یعنی کہ استخارہ کا کرے ٹھیک ہے بمباری سے اطمینان سے ہماری پسندیدہ نہیں ہے وائس پر ایک ہو رہی ہے आप آپ لوگوں کے لیے وائس کلیئر ہے جی چودہ آپ دیکھ لیجئے اچھا جی تو کام کے اندر کیا ہونا چاہیے برد باری ہونی چاہیے جلد بازی نہیں ہونی جلد بازی جو ہے وہ کیا ہے شیطان کی طرف سے ہے شیطان جلد بازی کرتا ہے اور جلد بازی میں کیا کرتا ہے جیسے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کیوں کر سجدہ کروں آدم جس کو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا ہے تو جلد بازی نہیں ہونی چاہیے یاد رکھیں رکھیے حجرت اور ایک ہی سورت ایک ہے حجرت اور ایک ہے سورت حجرت یہ ہے کہ کسی کام کے اندر یعنی و جی اب فرمائیے اب وائس کلیئر ہے جی اچھا جی. تو ایک ہے اجرت اور ایک ہے سرات سرات جو ہے وہ کیا ہے کام کے اندر آ اچھے کام اور نیکی کے جو کام ہیں ان کے اندر محمود ہے یعنی نیکی एक طرف اگر ایک بندہ نیکی کے کام میں جلدی کرتا अच्छी تو یہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے اور یا عام کاموں میں برائی کے کاموں میں اگر وہ کیا کرے گا؟ جلدی کرے گا تو یہ کیا ہے اچھی بات نہیں ہے بلکہ کیا ہے بری بات ہے دنیا کے کاموں میں جلدی کرنا دنیا کے کاموں میں دنیادی کاموں میں جلدی کرنا اور سراحت اختیار کرنا اور اختیار کرنا یہ کیا ہے شیطان کی طرف سے آخرت کے اعتبار سے یہ نیکی کے جو کام ہیں ان کے اندر جلدی کرنا یہ کیا ہے محمود ہے یہ برا کام نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی بھی بلائی کا کام نیکی کا کام ہو تو یہ نہیں سوچنا کہ اب اس کو ٹھہر کے کرنا ہے اس کے اندر بھی ٹھہراؤ ہونا ہے ایسا نہیں ہے دنیاوی کاموں کے اندر جلدی نہ کریں ان میں سوچ سمجھ کر کریں کہیں آپ کا دنیاوی یا اخروی آپ کا نقصان نہ ہو جائے النا من اللہ بردباری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے من الشیطان اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے دنیاوی تمام تر امور میں جلد بازی پسندیدہ نہیں ہے اچھی نہیں ہے ان کاموں ٹھیر کر کرنا یہ مشورہ کر کے کرنا چاہیے البتہ جو اخروی کام ہیں نیک امال ہیں ٹھیک ہے نماز پڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے زکوۃ دینی ہے صدقات دینے ہیں کسی کے अच्छा اچھا, اچھا برتاؤ کرنا ہے تمام کے تمام کاموں میں آپ جلدی کر سکتے ہیں وہ محمود ہے پسندیدہ ہے اس کے لیے یہ حدیث نہیں ہے ترکیب کو دیکھ لیجیے النا تو مبتدا من اللہ ضرف مستقر خبر ٹھیک ہے ضرف مستقر وہ ہوتا ہے جس کا متعلق کلام کے اندر موجود نہ ہو ٹھیک ہے نا تو من جار لفظ اللہ مجرور مجر مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے سبت کے ثابتتن اس میں کے کی کیونکہ مقتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے تو خبر کو ہم مطابق نکالیں گے کس کے الناط و مبتدا کے اور الناط لفظ میں کیا ہے تانیس ہے تو ثابتتن ثابتتن اور میں کیا ہے تقدیر نکالیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ خبر بن جائے کہ چار مجرور مل کر متعلق ہوں گے سبات کے یا صابطہ تن کے اب یہ جملہ خبر ہو جائے گا صحابہ تن سیگا اس میں فائل یا سبت اس میں ضمیر فائل فیل فائل, فائل مل کر جملہ پھیلیا خبری ہو کر خبر بن جائیں گے النا تو مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیا خبری ہو کر ماتوف عالے جملہ اسمیا خبری ہو کر ماتو فالے ورف عاطفہ العجلت من اشعیتان پورا جملہ معطوف الانات من اللہ یہ پورا جملہ معطوف علیہ محتوف ماتوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ بن جائے گا پھر سے دیکھیں ججلتوں میں اب العجل مبتدا من اکشیتان ظرف مستقر خبر من جار اشطان مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے وہی سب تتل کے سابطن کے سب فیل بھی نکالیں گے اور سابت اس میں فائل بھی نہیں ڈالیں گے اس میں کوفین اور بشرین کے اختلاف ہے بعض جار مجرور کے مطالعے کو فیل مانتے ہیں اور بعض قسم مانتے ہیں ہم دونوں کا اعتبار کرتے ہوئے اختلاف سے بچنے کے لیے دونوں نکال دیتے ہیں سبت بھی اور سابقہ تن بھی ٹھیک ہے تو یہ سبقت اور سابطہ تن سیغ اس میں فائل ہو اس میں ضمیر فائل ہو یا سبقت فیل ہو اس میں ضمیر فائل ہو فیل فائل مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر ابر بن جائیں گے الحجل تو کے لیے تو مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ماتوف میں وار کے آتفا ہے اور معطوف علیہ الانات من اللہ ہے محتوف محتوف علیہ مل کر جملہ محتوف جی ترکیب سمجھ میں آ گی النا تو مبتدا من اللہ حضر مستقر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ماتوف علیہ عاطفہ ہر فاطفہ من تو مبتدا مستقر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ٹھیک ہے اور اب معطوف اور معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ حدیث کا ترجمہ حدیث کی مختصر تشریح اور حدیث کی ترکیب آپ تمام لوگوں کو سمجھ میں آگے اچھا جی چلیے جو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ بتائیے میں دوبارہ بتا دوں گا رول نمبر 15 جی چلیں کوئی بات نہیں ہے آپ بتائیں میں دوبارہ بتا دوں گا چلیں لکھیں الفتدا ال مبت ٹھیک ہے ظرف مستقر خبر من اللہ ظرف مستقر خبر من جار لفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سب تب فیل کے یا ساب اس میں فائل کے ٹھیک ہے اب میں مختصر کروں گا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گا مبتدہ اناطوں کے لیے من اللہ ظرف مستقر خبر من جار لفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے تب تابطہ تم اس میں فائل کے تبت فیل اپنے فائل سے یسابے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر خبر ہو جائیں گے النا تو مبتدا کے لیے النا تو مبتدا اپنی خبر من اللہ ہی ظرف مستقر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ٹھیک ہے جی یہ ترکیب سمجھ میں آگی پہلے والا حصہ جو حصہ یہ ہے بالکل سیم اسی کی طرح دوسرا حصہ ہے درمیان میں واؤ حرف عاطفہ العجلہ تو مبتدا اب اس کو صرف سنے اب دیکھے نہیں لکھے نہیں اس کو العجلہ تو مبتدا من اشان ظرف مستقر خبر ظرف مستقر خبر من جا اشان مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سب فعل کے یا سابط اسم اس میں فائل کے فعل اپنے فائل یا اسمی فائل اپنے فائل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گا العجلت مبتدا کے لیے العجلات و مبتدا اپنی ظرف مستقر خبر من الشیطان سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ماتوف غوافہ اللہ معطوف علیہ اب ماتوف اور ماتوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ مختصرا پھر سے دیکھیں الناط مبتدا من اللہ ظرف مستقر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیا خبریاں ورف عاطف الحضر تو مبتدا من شیطان ظرف مستقر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیا خبریاں ہو کر معتوف. ماتوف الناط من الله معطوف علیہ ماتوف محتوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ ماتوف اور معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ آ گئی اب بات سمجھ جی رول نمبر ٹین ففٹین بتائیے جی چلیں الحمدللہ رول نمبر پندرہ آپ کو سمجھ میں آگئی ترکیب چلیں جی حدیث نمبر نو المؤمن مینو غیر والفاجر خب ال کریم ولفا جر خبن لئی نشکاط شریف کی حدیث ہے اور اسی طرح پھر مزید شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غرر کریم والفاجر خب لئیم مؤمن غرر سیدھا سادا کریم شریف ہوتا ہے کریم شریف غرر رن سیدھا تو مؤمن سیدھا سادہ اور شریف ہوتا ہے والفاجر خب لئیم خب خبن باز لئیم کمینہ واجروں اور منافق یا گناہگار خب دھوکے باز من کمینہ ہوتا ہے جی المؤمن مومن تو آپ لوگ جانتے ہیں ایمان والا جس کے اندر کیا ہو ایمان ہو غیر غین غن کے کثرے کے ساتھ اس کا معنی ہوتے ہیں نا تجربہ کار جس کو تجربہ نہ ہو ٹھیک ہے تجربہ تو غیر اصل اس کے معنی یہ ہے ٹھیک ہے سیدھا سادہ بالکل کریم ان کروما یا کرومو با یا فولو سے صفت ہے صفت مشبہ ہے اس میں فائل اس سے نہیں آتا کریم شریف کے معنی میں ہے شریف آدمی الفاجر الفاظر فاجر کہتے ہیں گناہ کو گناہ گناہوں میں ڈوبا ہوا گن کرنے والا زانی زنا کرنے والا جادوگر کو بھی فاجر کہتے ہیں زانی گناہگار جادوگر سارے اس کے معنی آتے ہیں اور اس کی جگہ آتی ہے فجار ٹھیک ہے اور فاجرون بھی یعنی فاجر فاجران فاجرون بھی اور فجار بھی آتی ہے خبن کے فتحہ کے ساتھ خبن باپ نسر سے بھی آتے ہیں اور سمیا سے بھی اس کا معنی ہوتے ہیں مکار مکر کرنے والا دھوکہ دینے والا دھوکے باز خبن لئیم یہ بھی وہی فائل ان کا وزن ہے باب کرو ماز ہے جس طرح شریف ہے ویسے ہی لئیم اس کے معنی ہوتے ہیں کمینہ ٹھیک <تصفح> ہے اس کے معنی ہیں تو المن وغیر مومن سیدھا سادہ کریم شریف ہوتا ہے ولف اجرو اور گناہ گار منافک منافق, منافق سے ترجمہ کریں ولفاجرو اور منافق خب دھوکے باز نعیم ہوتا ہے وہ مومن سیدھا سادہ شریف ہوتا ہے اور گناہ گار منافق جو ہوتا ہے وہ دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے اب آ جائیں ترجمہ اگر سمجھ میں آ گیا تو اب آ جائیں ذرا تشریف کی طرف حدیث کا مطلب کیا ہے کہ مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے شریف ہوتا ہے کیا مطلب اس سے مراد یاد رکھے جاہل نہیں ہے ایک ہوتا ہے جاہل ہونا اور ایک ہوتا ہے سادہ ہونا سادگی اختیار کرنا شرافت اس کے اندر ہونا لازمی نہیں ہے کہ وہ جاہل ہو ٹھیک ہے یہ حالت مراد نہیں ہے جاہل نہیں مراد جاہل نہیں کہا اگر جاہل کہنا ہوتا تو پھر المؤمن المل کہا جاتا لیکن ہر رن کہا ہے کہ سیدھا سادہ ہوتا ہے وہ دھوکا کسی کے ساتھ نہیں کرتا جیسے اس کا خود کا من صاف ہوتا ہے اسی طرح دوسروں کے من کو بھی صاف سمجھتا ہے ٹھیک ہے تو کسی کے ساتھ بھی دھوکا نہیں کرتا جس طرح وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکا نہ ہو اسی طرح وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی دھوکا نہ ہو ٹھیک ہے نا تو دوسروں کے بارے میں کیا کرتا ہے خوش نے زن رکھتا ہے بدگانی نہیں رکھتا تو یہ سارے مانی ہیں شریف آدمی ہوتا ہے اپنی شرافت کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ برائی نہیں کرتا اور اگر ان کے اعیوب بھی سامنے آ جاتے ہیں تو بھی ان کو چھپا لیتا ہے ان کو ظاہر نہیں کرتا فاجر حب العین اور جو منافق ہوتا ہے یہ دھوکے باز ہوتا ہے اور کمینہ ہوتا ہے دھوکہ دیتے ہیں بات بات میں ہر بات میں دھوکہ دے جاتا ہے جس طرح منافقین کے بارے میں کیا آتا ہے پرانی مزید کے اندر مذہب زبین ہے بے نہ ظال اولا الا الا ہا وہ تو کشمکش میں نہ تو ایمان والوں کی طرف آ سکتے ہیں اور نہ اہل کفر میں جا سکتے ہیں ایمان والوں کے سامنے آ کلمہ پڑھتے تھے کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں ہم تو تمہارے جیسے ہیں لیکن جیسے ہی کافروں کی میلس میں جاتے تھے جا کر کہتے تھے ہم تو ویسے ہی ان کو دکھانے کے لیے کلما پڑھ رہے تھے ہم تو آپ ہی کے ساتھی ہی ہیں نقصان کیا ہوا نقصان یہ ہوا کہ کافر ان کو یہ کہتے تھے کہ تم تو ایمان والے ہو ابھی وہاں تم ایمان لا رہے تھے ابھی تم وہاں ان کی باتوں میں اپنی بات ڈال رہے تھے انہیں کی باتوں کو تسلیم کر رہے تھے اور ادھر مسلمان کہتے تھے کہ بھائی تم ابھی کفار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کی باتوں کا دفاع کر رہے تھے تو نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے لا الا ہا ولا الا ہا اولا خود پرانے مجید کہتا ہے تو منافقین کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ یہاں کی بات وہاں وہاں کی بات یہاں خیبت ان کا مشغلہ تو یہی ہے کہ دھوکا بھی دیتے ہیں ادھر مسلمانوں کو دھوکا ادھر کفار کو دھوکا تو ہے ہی, ہی دھوکے باز و الفاظرو مناسب جو ہوتا ہے خب دھوکے باز لئیمن کمی نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے لوگوں سے اچھا گمان رکھنا चाहिए, لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا चाहिए। لوگوں کے ساتھ دھوکا نہیں کرنا चाहिए ٹھیک جس کے ساتھ اگر کوئی شخص دوسرے کے ساتھ دھوکا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی किया کیا جاتا ہے جیسی برائی دوسرے کے ساتھ کی جاتی ہے ही ہی برائی خود کے ساتھ کی جاتی ہے اس کے اندر آتا ہے من راہ کا किसी کا جو کسی کے ساتھ ہنسا اس کے ساتھ بھی ہنسا جائے گا جو کسی کا اس किसी کسی کی پردہ دری نہ ہو کسی کی عبت نہ کی جائے اگر آج تم کسی کی عبت کرو گے کل کو تمہاری आज तुम کرے گا آج تم کسی کی برائی کرو گے کل کو تمہاری برائی کی جائے گی آج تم کسی کی پردہ دری کرو گے کل کو تمہاری پردادری کی جائے گی من سترا जो دوسری حدیث کہ جو کسی کی پردا پوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی پردہ کوشی کریں گے من آنم کے من دانم ہر شخص جب اپنے گریبان میں جھانکتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ وہ کتنا میں ڈوبا ہوا ہے اور کتنی اس کی نیکی نیک ہر شخص خود کو جانتا ہے گلے اس کو دوسرے لوگ بلی کامل کیوں نہ کہتے ہوں ٹھیک ہے اولیا اور اطقیہ کی صف میں کیوں کر وہ شامل نہ ہو لیکن جب وہ اپنے من میں جھانکے گا تو خود اس کو معلوم ہوگا کہ میرے من کے اندر کتنا گند پڑا ہوا ہے اب جب اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر کتنے گناہ ہیں وہ ایک اس کو پتا ہے اور ایک اس ذات کو پتا ہے جو علام الغیوب ہے ستار العیوب ہے جو سارے غیوب پر سارے پر پردہ ڈالی ہوئی ہے وہ ذات کہہ رہی ہے اس کا پیغمبر کہہ رہا ہے اس کا رسول کہہ رہا ہے کہ من سطار مسلمان کہ دنیا کے اندر جو کسی مسلمان کا عیب اگر کسی کے سامنے آ جائے گا اور وہ اس مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل کے آمد کے دن میں اس کے ایبوں پر پردہ ڈالوں گا جو دنیا کے اندر میں نے اس کے ایبوں پر پردہ ڈالا ہوا تھا ویسے ہی آخرت میں بھی کسی کے سامنے میں ظاہر نہیں کروں گا ٹھیک ہے جی اس لیے جیسے خود کے لیے اپنے معاملات کو سمجھے کہ میرے اچھے معاملات کیے جائیں تو ایسے ہی یہ دوسروں کے ساتھ بیٹھے جائے المخری سیدھا سادہ شریف ہوتا ہے اور منافق دو کے باعث کمینہ ہوتا ہے ترکیب دیکھ لیجیے وائس بتائیے جی اب ٹھیک ہے وائس اچھا کہتے ہیں کریم البر اول ٹھیک ہے کریم ٹھیک ہے جی اب ٹھیک ہے الموک مینو غرر کریم مبتدا غرر خبر اول کریمن خبر ثانی ٹھیک ہے المو مبتدا غرر خبر اول کریمن خبر ثانی مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیا خبریاں ہو کر معطوف علیہ وفاطف الفاظر الفاجر مبتدہ خبن خبر اول لئیم خبر ثانی مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیا خبری ہو کر معطوف معطوف اور معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ بالکل پہلی ترکیب کی طرح ہے جس طرح پہلی حدیث کی ترکیب ہوئی ہے ویسی ہی یہاں پر بھی ہے یہ دو جملے ہیں المینغر کریم ایک الگ مستقل کلام ہے الفاظر خب العل ایک مستقل کلام ہے درمیان میں وہ حرف عاطفہ ہے المینغر کریم معطوف علیہ وہ حرف عاطفہ الفاظر خب اللّیم معطوف محتوف اور محتوف علیہ مل کر جملہ معتوفہ المو مینو مبتدا گر خبر اول کریم خبر ثانی مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریاں الفاظ ربتدا خبن خبر اول لن خبر ثانی مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ٹھیک ہے تو پھر معطوف اور ماتوف عالیہ مل کر جملہ معطوفہ ان کو کہیں بھول کر یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ غیر ان موسف کریم ان صفت موصوف صفت یہ ہرگز نہیں ہے کیونکہ کریم ان کی صفت نہیں ہے بلکہ ہر ایک مستقل طور پر خبر ہے اور مومن کی خبر بن رہی ہے کہ مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے کہ یہ الگ بات ہے اور مومن شریف ہوتا ہے یہ الگ بات ہے فاجر جو ہوتے ہے وہ خبن تو کے باز بھی ہوتا ہے المینہ الگ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو یہ حدیث بھی اس کا ترجمہ بھی مختصر تشریح بھی اور ترکیب بھی سمجھ میں آ گئی فرمائیے رول نمبر ٹین ففٹین فورٹین چلیے جی چلے الحمد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام سننے والوں کو صحت والی آفیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالی سب کے ساتھ خیر والا بھلائی والا معاملہ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو فتنوں سے آفات سے مصیبتوں سے بیماریوں سے آزمائشوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت آپ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں اس عاجز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں ہم بھی آپ کو اپنی دواؤں میں نہیں بولیں گے ان العزیز اللہ عزیز السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ